وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ صلات والسلام علیكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درودِ پاک کی کسرت کرو بے شک تمہارا مجھ پر درودِ پاک پہنا تمہارے لئے پاک کی زگی کا باعث ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وحبی وبارک وسلم جنت اور دوزک کے آج سلسلے میں انشاءاللہ جہنم یعنی دوزک کا بیان ہم کریں گے سنیں گے اللہ ہمیں اپنا خوفتا فرمائے جہنم کے سات یعنی سیون طبقات درکات جنت کے دراجات اوپر جاتے ہیں جہنم کے درکات طبقات نیچے جاتے ہیں ان سات طبقوں میں اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانوں کو ڈالا جائے گا نافرمان مسلمانوں کو ڈالا جائے گا یہودیوں کو ڈالا جائے گا نصارہ کو ڈالا جائے گا آگ کو پوجنے والے جہنم میں ڈالے جائیں گے مشرق ڈالے جائیں گے کافر ڈالے جائیں گے جنہوں نے ستاروں کی پوجا کی ان کو ڈالا جائے گا اور سب سے نیچے جہنم میں کون ہوگا منافق جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں حقیقت وہ مسلمان نہیں ہوتا دھوکہ باز ظاہر مسلمان زبانی مسلمان قلبی طور پر کافر ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے ہمیں پتا نہیں تو جہنم کا سب سے سخت عذاب سب سے نچلا طبقہ سب سے نچلا در کا درجہ نہیں درجہ اونچا ہوتا ہے یہ منافقین کے لیے ہے پارا پانچ سورہ نساء کی آئت نمبر ایک میں اس کا بیان ہوتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدوك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ترجمعي كنزول إيمان سنير خوفي خدا كدعا كيجي بے شک منافق دوزک کے سب سے نیچے طبقے میں اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا تو معلوم ہوا سب سے بدتر کافر کون منافق ان کے لیے جہنم کا دوزک کا سب سے سخت عذاب ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیے دوزک کے تمام طبقوں میں نیچے والا طبقہ زیادہ خطرناک ہوگا وہاں پر دوزخیوں کی پیپ اور خون بہ کر پہنچے گا اور جنتوں میں سب طبقوں میں سب سے اونچا طبقہ الا علی ہوگا اور اس آئس سے مفتی احمد یار خان عیمی تفسیر نور عرفان میں فرماتے ہیں یہ بھی پتا چلا منافقوں کا مددگار کوئی نہیں ولنداجی دل نفیرہ اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا اب مومنوں کے جو مددگار ہیں رب نے بہت سے مقرر کیے ہیں منافکوں کے نہیں ہیں تو مفتی احمد یارخا نعمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو یہ کہتا میرا کوئی مددگار نہیں وہ اپنے منافق ہونے کا اعلان کرتا ہے تو الحمد ہم مومنوں کے تو بہت سے مددگار ہیں اللہ کی عطا سے اللہ کے عزن سے اللہ کی اجازت سے حضرت فقی امت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کن لوگوں کو ہوگا آپ نے پوچھا لوگوں سے تو لوگوں نے عرض کی یہودیوں کو ہوگا نسارا کو ہوگا آگ کو پوجنے والوں کو ہوگا فرمایا نہیں منافقین کو ہوگا منافق جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں آگ کے بند تابوتوں میں قائد ہوں گے اور وہ تابوت اور صندوق ایسے ہوں گے کہ ان کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا اللہ کی پناہ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا منافقین آگ کے صندوق میں ہوں گے صندوقوں کو آگ کے تالے لگے ہوں گے اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور حضرت ابو حرا تعلن و فرماتی نچلا طبقہ ان کے ایسے گھر ہوں گے جن کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان کے اوپر نیچے سے آگ کو تیز کر دیا جائے گا جیسا کہ پارہ تئی سورہ زمر کی آیت نمبر سولہ میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لهم من میں لہ من النار ومن فوق ویتی ترجمہ کنزول ایمان نزول قرآن کا مہینہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق کتاف فرمائے قرآن پاک میں کثرت سے جنت کا ذکر ہے کثرت سے جہنم کا ذکر ہے ارشاد ہوتا ہے ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے پہاڑ یعنی ہر طرف سے آگ ان کو گھیرے ہوئے ہے اللہ کی پناہ نارے جہنم سے آزادی کا یہ اشرا ہے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں نارے جہنم سے آزاد فرما دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ آسوؤں کے صدقے میں ہماری بخشیش ہو جائے اللہ کیا جہنما سر دے ہوگا رو رو کے مستفی کا عذاب بھی ہوگا تفیش گرمی حرارت کا عذاب بھی ہوگا اور ٹھنڈ کا عذاب بھی ہوگا جہنم کے اندر آگ کے پہاڑ ہیں آگ کی وادیاں ہیں آگ کے کنویں ہیں تو جہنم کے اندر برفانی طبقہ بھی ہے جس کے اندر برفی برف ہے اور ٹھنڈ ہے اللہ اکبر پرانے پاک ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرون شمسا ولا یہ جنت کا بیان ہے کہ جنت کے اندر نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹھر نہ سردی نہ گرمی مدنی موسم بہار ہی بہار اور جہنم کے اندر آگ بھی شدید اور ٹھنڈ بھی شدید ہوگی اللہ کی پناہ ضمحریر یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعلن فرماتے زمحریر یہ سخت سردی کی صورت میں عذاب کی ایک قسم ہے یہاں تک کہ جہنمیوں کو دو زخیوں کو ناریوں کو جب اس میں پھینکا جائے گا تو عرض کریں گے یا اللہ آگ ایک ہزار سال کا زم حریر کے ایک دن کے عذاب سے زیادہ آسان ہے توبہ توبہ توباستر اللہ استکر جلا پر یا امین اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من, من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر ولا مشکل کو کرم اللہ تعالی وجهہ الکریم کا ہم نے کل یوم منایا 21 رمضان آج 22 ہے آپ جہنم سے ڈراتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں سنیں فرما رہے ہیں منادین ادا دے گا وہ دن ملاقات کا دن ہوگا یعنی قیامت کا دن سورج بے نور ہو جائے گا درندے محشر میں جمع کیے جائیں گے راز ظاہر ہو جائیں گے بدکاروں کے لیے ہلاکت کا دن ہوگا دل کاپ اٹھیں گے پہلے جہنم کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے پھٹکار ہوگی جہنم ان پر اپنے آکڑے اور ناخن نکال لے گی ان پر چیخے گی چلائے گی اس کی آگ کو ہوا مزید بھڑکائے گی اس میں رہنے والے سانس نہ لے سکیں گے نہ ان پر موت تاری ہوگی نہ ان کی تکلیفیں ختم ہوں گی ان کے ہمراہ فرشتے ہوں گے جو انہیں جہنم میں داخلے اور کھولتے پانی کی خوشخبری سنائیں گے اللہ تعالی کے دیدار سے محروم اس کے اولیاء کرام سے دور ہوں گے اور جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہ اللہ کے بندو اللہ سے اس شخص کی طرح ڈرو جو ڈرا اور عاجزی اختیار کی خوف زدہ ہوا اور کوچ کے لیے چل پڑا محتاط نظروں سے دیکھا تو کاپ اٹھا تلاش میں نکلا تو نجات کے لیے بھاگ پڑا قیامت کی تیاری کے لیے زیادہ راہ کمر پر رکھ لیا یاد رکھو اللہ اجزل بدلہ لینے کے لیے کافی ہر عمل کو دیکھنے والا اعمال نامہ مضبوط فریق اور حجت کے لیے کافی جنت ثواب دینے میں کافی جہنم عذاب دینے میں کافی ہے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں مولا مشکل کشا میں ڈرارے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں بہت سے ہیں شرک کفر یہ تو ایسے گنا ہیں اور ایسے کرتوت ہیں کہ یہ کرتوت کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اسی طرح مسلمان جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا یا کسی بھی گناہ کا ارتکاب اللہ کی ناراضی کی صورت میں جہنم میں لے جا سکتا ہے جیسے ایک تعداد روزہ نہیں رکھتے حالانکہ روزہ فرض اور بلا ازرے شرع چھوڑنا کبیرہ گناہ گنا میں لے جانے والا کام ہے مگر مسلمان روزہ نہیں رکھتے اور یاد رکھیے نبی کا خواب جو ہے یہ وشی الہی ہوتا ہے اور میرے اکالی سلا تو سلام نے روزہ توڑنے والے چھوڑنے والوں کا عذاب جو دیکھا وہ سنیے اور کاپی وہ نادان جو روزہ نہیں رکھتے جو مجھے سن رہے ہیں تو وہ بھی توبہ کریں اور روزے رکھنا شروع کریں میرے نبی نے فرمایا میں سو رہا تھا اچانک دو شخص میرے پاس آئے انہوں نے مجھے بازو سے تھاما لے چلے ہول ناک آوازیں میں نے سنی تو میں نے پوچھا کیسی آوازیں کہا جہنمیوں کے چیخنے کی آوازیں فرمایا ہمارے آقا علیہ و اسلام نے پھر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا ان کے پیروں کے رگوں کے ساتھ اور ان کے جبڑوں کو چیر دیا گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا میں نے پوچھے کون لوگ ہیں جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے کا جائز وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے اعلی حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں علی آزب جب قبل وقت روزہ افطار کرنے پر یہ عذاب ہے تو خود سوچئے بالکل روزہ نہ رکھنے پر کتنا عذاب ہوگا اللہم اجرنی من النار اللہ نار جہنم سے آزاد فرما دے آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد